کسی صاحب نے پوچھا کہ جو قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جائے تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی اب یہ قربانی نفل ہے بہتر تو یہ ہے ہر قربانی کے تین حصے کیے جائیں ایک غریبوں میں تقسیم کیا جائے ایک اپنے اعزاء میں اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے ہاں کوئی صدقے اور واجب قربانی ہو کے کسی نے کوئی منت مانگی کہ میں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا اس پوری قربانی کا صدقہ کرے گا وہ اور